गजल मोमिन खां मोमिन आवाजों पेशकश राहल फारूक वो जो हमार था तुम्हें याद हो नही वादा यानी निबाह का तुम्हें याद हो के ना याद हो वो जो लुत्फ मुझ पर पे थे पेश वो करम के था मेरे हाल पर مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ نئے گلے وہ شکایتیں وہ مزے مزے کی حکایتیں وہ ہر ایک بات پہ روپنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کبھی بیٹھے سب میں جو رو برو تو اشارتوں ہی سے گفتگو وہ بیان شوق کا برملا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد اتفاق سے گرب ہم تو وفا جتانے کو دم بدم گلائے ملامت اکربا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی تو وہاں سے پہلے ہی بھولنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو سنو ذکر ہے کئی سال کا کہ کیا ایک آپ نے وعدہ تھا سونی باہ نے کا تو ذکر کیا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہوا میں نے بات وہ کوٹے کی میرے دل سے صاف اتر گئی تو کہا کہ جانے میری بلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ بگڑنا وصل کی رات کا وہ نہ ماننا کسی بات کا وہ نہیں نہیں کہ ہرا ندا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے باوفا میں وہی ہوں مومن مقتلا تمہیں یاد ہوں کہ نہ یاد